شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ و کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے نقطے میں جاری ہے دسویں نکتے میں تفصیلاً سلطنت عثمانیہ کا ذکر چل رہا ہے جو کہ دور حاضر کی قریب ترین خلافت تھی آج جس کے سقوط کو سو سال مکمل ہو چلے ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید ثانی کا تذکرہ چل رہا ہے ہم پہلے یہ ذکر کر آئے ہیں کہ سلطان با ثانی رحمہ اللہ کو اپنے ہی بھائی جمشید کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا آخر جمشید کا برا انجام ہوا اس کے بعد سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ نے اپنے اطراف میں موجود اسلامی ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی شروعات کی سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ تعالی تبان ایک علم دوست اور امن پسند انسان تھے نیز ان کی مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں اس وجہ سے وہ از خود جنگ کرنے کی پالیسی کو ترک کر کے اپنے ملک کو منظم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے گزشتہ سبق میں ہم یہ بات بیان کر آئے ہیں کہ سلطان با ثانی مسلمان ملکوں کے ساتھ امن اور آشتی کی پالیسی پر گامزن تھے آج کے سبق میں انشاء اللہ سلطان بایزید ثانی اور مغربی ممالک کے ساتھ ان کی جو سیاسی پالیسی تھی وہ کیسی تھی اس کا بیان ہوگا میرے دوستو میرے عزیزوں سلطان بایزید کے عہد حکومت میں بھی جہاد کا پرچم سر بلند رہا جہاں بھی ضرورت ہوئی وہاں انہوں نے جہاد اور مجاہدین کی مدد کی جہاد فی صبی اللہ کی عبادت کو انہوں نے ترک نہیں کیا دشمنوں نے اس وجہ سے کہ یہ جہاد اور مجاہدین سے محبت کرتے ہیں سلطان بایزید ثانی کا آمنا سامنا کرنے سے اور ان کے روبرو آنے سے احتیاط کی دشمن کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سلطان باعزید ثانی کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے چنانچہ انہوں نے سیاسی سفارتی اور دوسرے پرامن طریقوں کو استعمال کرنا شروع کیا جن میں سر فہرست مسلمانوں کو کنٹرول کرنے اور اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کافروں نے جو ڈرامہ رچایا وہ سفارتی تعلقات کا ڈرامہ تھا کیونکہ اگر کسی بھی ملک کا سفارت خانہ کسی ملک میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں لوگوں میں گھل ملنے کی اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی اور اچھے کام کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں اور برے کام کرنے کی بھی فرصتیں ہوتی ہیں چنانچہ مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر کے اسلامی معاشرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے روس نے سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ کھولا سلطان بائی کے عہد حکومت میں پہلا روسی سفیر آٹھ سو اٹھانوے ہجری یعنی چودہ سو بانوے عیسوی کو استنبول پہنچا ہر وقت تاریخ میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ ان اخلاق کے مطابق برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی تعلیمات انہیں دین اسلام نے دی ہے لیکن کافر جو اللہ کا باغی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے چنانچہ چودہ سو بانوے کو روسی سفیر کا آنا اس کے بعد ماسکو کے بادشاہ ایفان کے عہد میں سفارتی تعلقات کا آگے بڑھنا اور اس کے نتیجے میں دشمنوں کو عثمانی سلطان کی طرف سے فوائد اور خصوصی مراعات کا حاصل ہونا یہ در حقیقت ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے سامنے ایک دروازہ کھولنے کے مترادف تھا تا کہ وہ ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہوں ہمارے رازوں کو جانے اور پھر امت میں پھوٹ ڈالنے امت کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوں لہذا با ثانی رحمہ اللہ کے دور حکومت آٹھ سو ہجری میں ہی ماسکو کا بادشاہ ایفان سالس ماسکو کی عمارت ماسکو کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ریاستوں میں انہوں نے اثر و رسوخ کا سلسلہ شروع کر دیا یہاں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو سپر پاور بنا پھرتا تھا روس جسے مجاہدین نے روس یہ کیا اس روس اور اس کے مرکز ماسکو میں مسلمانوں کی حکومت تھی ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی عمارت قائم تھی ماسکو میں اس وقت ترمشیرین نام کے ایک شخص کی حکومت تھی ماسکو پر جو کہ ترک مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ماسکو کے روسی مسلمانوں کو ہر سال ہزار لڑکے اور ہزار لڑکیاں بطور غلام اور باندی حوالے کیا کرتے تھے اور لاکھوں کے اعتبار سے جزیہ ادا کیا کرتے تھے یہ مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا وہ وقت تھا جسے آج کل کے جغرافیہ کے طالب لمبی معاشرتی علوم کے طالب لمبی نہیں جانتے اور ان سے اس تاریخ کو چھپایا جاتا ہے روس پر مسلمانوں کی حکومت تھی ماسکو پر مسلمان حاکم موجود ہوا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور کافروں کی عیاری کے نتیجے میں ان سفارتی سیاسی تعلقات کے نتیجے میں مسلمانوں سے انہوں نے بہت کچھ چھینا ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغریبی ممالک کے جو خیراتی ادارے ہیں یہ افغانستان میں دن پھر رہے ہیں پوری دنیا میں جو ایک واحد اسلامی ریاست ہے اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں اسلامی حکومت ہے یہاں پر مغربی ممالک کے خیراتی ادارے بدماشی کرتے پھر رہے ہیں دو روپے کی چیز دے کر دو لاکھ روپے کا نقصان مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مسلمانوں کی حرمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ سب کچھ یہاں جاری ہے اس لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کے حکمرانوں کو خبردار ہونا چاہیے ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ یہ خیراتی ادارے مسلمانوں کی عزت و ناموس اور مسلمانوں کے دین اور ان کے عقیدے پر ڈاکے نہ ڈالے وہ کام جو یہ مغربی ممالک اپنے تیاروں سیاروں توپ اور اسلحوں کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں کر پائے اس کام کو آج یہ مغربی ممالک کے خیراتی ادارے این جی اوز اپنے آٹے کی بوریوں چاول کی بوریوں اور گھی کے ڈبوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں گھی کا ڈبہ مسلمان بچی کو پکڑا دیا جاتا ہے اٹھارہ سال بیس سال اس کی عمر ہے بالغ لڑکی ہے اور اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے اور یہ تصویریں پھر پوری دنیا میں شائع کی جاتی ہیں کیا مسلمان اس کام کے لیے رہ گئے ہیں وہ مسلمان بچی جو کہ پردہ کرتی ہے برقع اوڑتی ہے اپنے محارم کے علاوہ سب سے پردہ کرتی ہے لیکن اس کی تصویر ایک مغربی ممالک کے خیراتی ادارے میں کام کرنے والی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی عورت اس کی تصویر نکالتی ہے اور پھر یہ تصویر ایک نہیں ہزاروں بچیوں کی تصویریں جو ہیں نکالی جاتی ہیں اور ایک گھی کے ڈبے کے ساتھ ایک چاول کی بوری اور ایک آٹے کی بوری کے ساتھ کھڑی ہے اور اس طرح کی تصویریں پوری دنیا میں شائع کی جا رہی ہیں ان کے ان بچیوں کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں پوری دنیا میں یہ شائع کیے جاتے ہیں اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنا یہ مسلمان حکومتوں اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے بنگلہ دیش میں جو ہمارے روہنگا مہاجرین کے کیمپ ہیں وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بہت سارے روہنگا کو یہ عیسائی بنا چکے ہیں یہودیت کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف ان کو کھڑا کر رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اب ان کی کیا بات آپ کریں وہاں تو کوئی مسلمان حکمران نہیں کوئی مسلمان حکومت نہیں مسلمانوں کی حکومت تو ہے لیکن اسلامی شریعت تو وہاں نہیں ہے اور پاکستان کی بھی یہی حالت ہے اور بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جن کی حالت بہت زیادہ بدتر ہے وہاں سفارت خانوں کے ذریعے این جی اوز کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد و نظریات مسلمانوں کے مقدسات اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی عزت و ناموس اور ان کے عقائد و نظریات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں حملے کیے جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں رزاق اللہ ہے اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور ان مغربی ممالک کے اداروں کو اس طرح کھلے عام چھوٹ دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا ایک گناہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی گناہ نہیں نظر آتا لیکن بے اعتبار مایال بے اعتبار نتیجے کے اس کے نتائج بہت ہی خراب ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو کام آپ کو گناہ کی طرف لے جائے وہ بھی تو گناہ ہے نا اس لیے ہمیں مسلمان ملکوں میں یہ بدماشوں کی طرح دندناتے پھرتے یہ جو خیراتی ادارے ہیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ان کی نگرانی کرنی چاہیے خصوصی طور پر اب ہم جب ایک اسلامی ممالک کے قیام میں الحمد کامیاب ہو چکے ہیں اس کے استحکام اور اس کے دوام کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اور جتنی بھی ہو سکے نصیحت تو باہر حال کرنی چاہیے چاہے کوئی آپ کی بات سنے یا نہ سنے آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ان مغربی ممالک کے خیراتی اداروں پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے لیکن جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ قابل درد اور انتہائی خطرناک ہے اس لیے مسلمانوں کو مسلمان حکمرانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اس کا حل بھی ہمیں نکالنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک میں مالدار مسلمان حضرات موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان خیراتی اداروں کا انہی کے انداز میں بہترین اسلامی اصولوں کے پیش نظر ان کا مقابلہ کریں اور عیسائیت یہودیت اور اسلام بیزاری کی جو تبلیغ یہ کر رہے ہیں آٹے کی بوری اور چینی کی بوری کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے مسلمان مالداروں کو اور مسلمان اغنیا کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے دین کی حفاظت ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں مجاہدین نے اپنے خون کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اپنے بدن کے ٹکڑوں کے ذریعے اس ملک کو آزاد کیا اب اس کو آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تمام مسلمان ملکوں کو آزاد کرنا اور ان کو آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہاں پر ایک بات جو کہ آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہی ہوگی کہ سلطان باعز ثانی نے کیا کمزور موقف اختیار کر لیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں سلطان نے کمزور موقف اختیار نہیں کیا تھا اصل بات یہ تھی کہ روسیوں کو اس وقت اسلامی علاقوں میں گس بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا اثر و رسوخ قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا غداری اور خیانت وغیرہ کے نتیجے میں اس لیے عثمانیوں کو چونکہ مشکل حالات کا سامنا تھا اور وہ خود استنبول کے جو جزیرہ نمائے انابول ہے اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے پریشان تھے اور پورے مشرقی یورپ میں توسیع کو روکنے کے لیے دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے جہاد میں مصروف تھے اس لیے بعض مشکلات کی وجہ سے وہ روسیوں کو ہاتھ نہیں دکھا سکتے تھے جیسے کہ آج کل ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے بہت ساری پریشانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ لے اور ہر قسم کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے حل فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نو مولود اسلامی ریاست کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جیسے قیام عطا فرمایا استحکام اور دوام بھی عطا فرمائے اور پوری دنیا میں جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں انہیں آزاد کرنے اور آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی علیہ خلق ہی محمد ولا علیہ وصحب اجمائین سلمحان اک اللہ بحمد اشحد الہ اللہ انت و تب